عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ اور ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ نابالغ رہنے والے لڑکے گھومتے رہیں گے آپ جب انہیں دیکھیے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی کے دانے سمجھیے گا اہل جنت کی خدمت کے لیے ہما وقت ان کے ارد گرد چھوٹی عمر کے بچے ان کے اشاروں کے منتظر رہیں گے وہ بچے ہمیشہ خوبصورت اور شاداب رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہی پیدا کرے گا نہ وہ عمر رسیدہ ہوں گے نہ ہی ان کا حسن و جمال کبھی بدلے گا جب اہل جنت کی ان پر نظر پڑے گی تو غایت حسن و جمال اور چہروں کی بے انتہا شادابی کی وجہ سے ایسے لگیں گے جیسے صاف شفاف فرش پر بکھرے موتی کے دانے ہوں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان بچوں کو بکھرے ہوئے موتیوں سے اس مناسبت سے تشبیح دی گئی ہے کہ وہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ہر طرف منتشر ہوں گے اور تیزی کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے برخلاف حرعین کے جو سیپ میں بند موتیوں سے تشبیح دی گئی ہیں اس لیے کہ وہ خدمت کے لیے نہیں بلکہ اہل جنت کے تلزز کے لیے ہوں گی